بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السموات والارض جاعل الملائکه رسلا بني اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء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 حکمت والا ہے سو من, من السماء والأرض لا سنو الا امپ منس میلو لوگو اللہ کے جو تم پریشانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو وَإن فقد رسل من قبلك وإلى اللہ ترجع اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے ان عدو انما يدعو حزبه من اصحاب شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں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 أَتَمَنَّى زُيِّنَ لَهُ الزُّورُ وَعَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بَلٰى تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بلا جس شخص کو اس کے آمالے بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو امداہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے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 وَالَّذِينَ يَمْقُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شدید وَمَكْرُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورٌ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہی کی ہے اسی کی طرف پاکزہ کالیمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا تم متی تم اجو میں باغ وہ میں یوام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 بے شکی اللہ کو آسان ہے وم اجاج ومن پو شابو لحما پریست نتن تل تلبسونها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 وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور با باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد ہمد و سنا ہے اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے وما ذلك اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ولا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ذِي الْغَيْبِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لنفسه اللَّهِ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگر خرابت دار ہی ہو اے پیغمبر تم انہیں لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بل التظام پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وما الأعمى والبصير اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرا اور روشنی ولا الظل ولا اور نہ سایہ اور دھوپ يَشَاءُ وَمَا انت بِمُسْمِعٍ مَّن اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے ان انت الا نذير تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإن من أمت إلا ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے وَإن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 سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا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 انسانوں اور جانوروں اور چار پائوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرضون تجاره لن تبغوا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 بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن الله ذالک هو القضل کبیر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 ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی اللہ اذهب الحزن ان ربنا لغفور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا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 اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے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 مِن مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا <غَفُورًا> اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ تل نہ جائیں اگر وہ تل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے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 اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے